وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله الشميل علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه قدل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الشلاء ومما رزقناه من فقون. بما امزل امزل من و لذینون بن ض ض ض ض ضلئی کا وماً ضلع میں مقابل و بلاخرۃمی وقنون اولا قدم و اولا کا حم المفلحم ہر کے حمد و ثناء مش رب العالمین کے لیے ہے دو تنہا اور اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہم سب کا معبود حقیقی ہے اللہ رب العالمین کی بے شمار انگنت حمد و سنہ کے بعد بے شمار درود السلام نازم ذاتِ مبارک اور مقدسہ پر جس کا نام نامی اسم گرامی احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ساری انسانیت کی طرف نبی رحمت بنا کر کے مبوض فرمائے گئے معزز بھائیو گزتہ جمعہ میں میں نے آپ لوگوں کے سامنے شور بقرہ کی شروع کی پانچ آیتوں کے حوالے سے جو متقی ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں پرہیزگار لوگ ہیں ان کی چند صفات اور چند خوبیاں میں نے بیان کی تھی تین دو خوبیاں آپ کے سامنے بیان ہوئی تھیں ان میں سے پہلی خوبی یہ کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں بلا دیکھے جن باتوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے یا اس کے نبی نے کر دیا ہے قرآن و حدیث کے اندر جن چیزوں کا غیب سے متعلق ذکر آ گیا ہے ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں یہ پہلی خوبی تھی ان کی اور بہت بڑی خوبی ہے یہ وہ یقین اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہمیشہ ہمیشہ ہر دن ہر رات جو پانچ وقت کی نمازیں ہیں کم سے کم اسے پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں کیونکہ نمازوں کا ادا کرنا فرض ہے نمازوں کا چھوڑ دینا گناہ ہے آپ تحجد نہیں پڑھ سکتے یا اس طریقے سے اور جو نوافل نمازیں نہیں پڑھ سکتے آپ پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا نہیں پڑھیں گے گناہ نہیں ہوگا لیکن فرد نمازیں جو دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض کر دی گئی ہیں اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا اور بڑا گناہ ہوگا یہ میں نے بتایا کہ نماز کا چھوڑ دینا قف رہے اور جنتی جب سوال کریں گے جہنمیوں سے تم جہنمے کیوں چلے گئے کہیں گے لمن و من المسلیم سب سے پہلا جواب یہی ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے تو میرے بھائی نماز پڑھنا یہ بہت عظیم ترین خوبی ہے بلکہ یہ فرض ہے ہر بندے مومن پر اللہ رب العمیانی نے فرض کر دیا تیسری خوبی اللہ بیان فرماتا ہوں اما رزق نہ فقون ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں اب رزق کیا ہے رزق کا مطلب صرف مال اور دولت نہیں ہے اگرچہ مال دولت بھی رزق ہے لیکن رزق کا لفظ عام ہے رزق کا مطلب ہر وہ چیز ہر وہ نعمت جو اللہ نے آپ کو دی ہے وہ رزق ہے صحت بھی رزق ہے علم رزق ہے دولت اور مال رزق ہے نیک بیوی رزق ہے نیک اولاد رزق ہے اچھے لوگوں کی صحبت رزق ہے قرآن کی تلاوت کرنا رزق ہے نیکی پر قائم رہنا رزق ہے نیکی کا حکم دینا لوگوں کو برائی سے روکنا یہ سب رزق ہے نماز پابندی سے پڑھنا سب اللہ کی طرف سے رزق ہے توفیق ہے ہر وہ نعمت ہر وہ چیز جو اللہ ہر برامین دیتا ہے اسے رزق کہا جاتا ہے تو رزق کا مطلب صرف مال اور دولت نہیں ہے کہ جس کے پاس مال ہے اسی کے پاس رزق ہے سب کے پاس رزق ہے الحمدللہ، اور سب سے بڑا رزق جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا جانتے ہیں کیا ہے وہ وہ دین کی دولت ہے وہ اسلام کی دولت ہے اس سے بڑی کوئی دولت اس روئے زمین پر نہیں ہے سب سے بڑی دولت دین اسلام کی دولت اند دین اند اللہ الاسلام سب سے اعلیٰ دین اللہ کے کی نزدیک کیا ہے دین اسلام ہے جو اللہ حرب العامن نے آسمان سے نازل کیا ایک ہی دین اللہ نے بھیجا دین اسلام دین توحید وہ دین اللہ رب غلامین کا سب سے پیارا دین ہے تو سب سے عظیم نعمت میرے بھائیو ہو ہمارے پاس سب سے عظیم رزق اللہ حربلامین کا دولت یہ مال یہ اسلام اور دین کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے ہو سکتا ہمارے پاس مال کی کمی ہو ہو سکتا ہم بیمار ہوں ہو سکتا ہمارے پاس نوکری نہ ہو ہو سکتا ہمارے پاس بیوی نہ ہو ہو سکتا ہمارے پاس اولاد نہ ہو ہو سکتا ہمارے پاس منصب نہ ہو بہت ساری چیزوں کی نفی ہو سکتی ہے لیکن سب سے عظیم دولت جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ دین اسلام کی دولت ہے ہمیں اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے یہ دین اسلام سے اللہ ہمیں عزت دی ہے دین اسلام ہی پر کرنے سے انسان کو عزت ملے گی لہٰذا سب سے عظیم نعمت اللہ ارب الامن کی دین اسلام ہے اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری پیشانی اللہ کے سامنے جھکتی ہے اللہ کے لیے جھکتی ہماری پیشانی کسی غیر اللہ کے لیے نہیں جھکتی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہماری پیشانی نہیں جھکتی یہ اللہ ابراہین کا شکر اور احسان جس رب نے ہم کو پیدا کیا جس رب کا ہمارے اوپر احسان ہے اسی رب کے سامنے ہماری پیشانی جھکنی چاہیے اور اگر ہماری پیشانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پر جھکاتے ہیں تو میرے بھائیوں یہ جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا فائدہ نہیں اٹھاتے یہ گوگے ہیں جو بول نہیں سکتے اندھے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے بہرے ہیں جو سن نہیں سکتے سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی اللہ کن تمام نعمتوں سے غافل ہیں اللہ کن تمام نعمتوں کا فائدہ نہیں اٹھاتے لہذا سب سے عظیم ترین نعمت اللہ ہر براہن کی دین اسلام ہے دین توحید ہے ایک رب ہے دنیا کا ایک خالق ہے دنیا کا. اسی رب اسی خالق کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی کی بعد نہیں کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا لہذا کوئی بھی عبادت اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کی جائے گی اللہ تعالی کے ساتھ شرک ہوگا مندروں میں جانا صرف شرک نہیں ہوتا پتھروں کے سامنے سجدہ جھکانا صرف شرک نہیں ہوتا بلکہ قبروں پر جا کر کے سجدہ کرنا بھی شرک ہوتا ہے قبروں پر جا کر کے چڑھاوے چڑھانا یہ بھی اللہ تعالی کے ساتھ شرک ہوتا ہے قبروں پر جا کر کے نذرانے چڑھانا جانور جمع کرنا یہ بھی اللہ حربرامین کے ساتھ شرک ہے اس دین کی قدر کیجئے جو دین اللہ نے ہمیں دیا ہے اس دین کی پہچان اور اساس میرے بھائیوں توحید ہے یہ سب سے عظیم امانت ہے جو ہمارے سینے کے ہونی چاہیے اگر یہ امانت ہم سے ختم ہو گئی ہمارا وجود بھی ختم ہو جائے گا ہماری پہچان توحید سے ہے ہماری پہچان اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہے لہذا توحید کے آپگینے کو توحید کے شیشے کو چکنا چور مت کیجیے اس شیشے کی حفاظت کیجیے یہ شیشہ بہت نازک ہے بہت نازک ہے اگر شرک کریں گے توحید کا شیشہ چکنا چور ہو جائے گا اور انسان اس دولت سے محروم ہو جائے گا لہذا اللہ رب العالمین نے جو ہمیں رزق دیا ہے اس رزق کے اندر سب سے عظیم دولت دین اسلام کی ہے اللہ نے ہمیں مسلمان بنا کر کے پیدا کیا مسلمان ہیں اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان اس کے نبی پر ایمان اس کی کتابوں پر ایمان اس کے فرشتوں پر ایمان اور تمام چیزوں پر جو چیز اللہ نے پرانے مجید کے اندر بیان کیا اس کے نبی حدیثوں میں ان تمام چیزوں پر ہمارے ایمان ہے میرے بھائیو ہمارا سینہ خالی نہیں ہے ہمارے سینے کے اندر اللہ رب غلامی ایمان جیسی دولت سے بھر دیا ہے لہذا اس دولت کے ہمیں خطر کرنے کی ضرورت ہے تو سب سے عظیم رزق اللہ رب العامین کا دین اسلام ہے اس پر قائم رہنا یہ اللہ رب المین اور اس پر استقامت اختیار کرنا یہ کیا ہے ہم سے مطلوب ہے اور ایسے لوگوں کے اللہ رب العالمین نے جنت الفردوس اور جنت کا مزے فضا سنایا ہے انزین خاؤ رب اللہ سم مستقام جنہوں نے کہا کہ ہمارا اس پر قائم رہے تجلو علیہ الملائی ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ تخافو خوف نہ کرو ولا تحضنو، اور بینا ہو جنت اس جنت کی خوشخبری سن لو جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے نہن اولیاء حکم فی الحت دنیا وفی فی ہم تمہارے لیے دنیا کے اندر بھی تمہارے دوست ہیں تمہارے مددگار ہیں اور آخرت کے اندر بھی و لکم فیا ماشتہ حکومت اور تمہیں آخرت کے اندر ایسی چیزیں ملیں گی جو تمہارے نفس کو بہت اچھی لگے گی اللہ ارب العامن نے دین پر توحید پر استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے جنت الفردوس کا مزافا اللہ حرب العامن نے ہیں الحمدللہ اگرچہ جی دولت کی کچھ کمی ہے مال کی کچھ کمی ہے مت گھبرائیے اس سے سب سے عظیم دولت آپ کے پاس ہمارے پاس موجود الحمد للہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس کا شکر کیا ہے اس نعمت کو بجا اللہ کی بات کرنا نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے نعمتیں برقرار رہتی ہیں اور جب نعمتوں کا شکر نہ ادا کیا جائے نعمتیں چھن جاتی ہے میرے بھائیوں اللہ رب کا سا فرمان ہے اگر تم شکر کرو گے میں اور دوں گا اگر تم نا فرمانی کرو گے نہ شکری کرو گے میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے میرا عذاب سخت ہے اللہ کی توفیق کے بغیر انسان حرکت بھی نہیں کر سکتا اللہ کے توفیق کے بغیر انسان چل بھی نہیں سکتا زبان بھی نہیں ہلا سکتا سب اللہ البرہین کے حکم اس کی مشیت اور اس کے توفیق کے مطابق ہوتا ہے لہذا ہمیشہ ہمیں اللہ البرہن کا شکر ادا کرنا چاہیے تو ہم سب رزق والے ہیں ہم سب کے پاس رزق موجود الحمد للہ اگر کسی کے پاس مال الحمدللہ وہ بھی رزق ہے نیک اولاد وہ بھی رزق ہے نیک بیری بیوی وہ بھی رزق ہے اللہ کے سورش اور سلم کی حدیث ہے اور دنیا کلو حمتا وہ خیر دنیا المرۃ و سالحہ پوری دنیا کیا ہے, ہے، ساز و سامان ہے اور اس دنیا کی سب سے بہترین پوجی سب سے بہترین سامان کیا نیک عورت، نیک عورت ہے نیک عورت جسے مل جائے میرے بھائیو وہ خوش نصیب انسان وہ امن امان میں رہتا سکون میں رہتا ہے راحت کے ساتھ اس کی زندگی گزرتی ہے نیک اولاد جسے مل جائے اس کو میرے بھائیو اس کے لیے بھی اللہ ابرامین کی طرف سے خوشخبری ہے وہ بھی امن و امان کے اندر ہے اور اس کے لیے بھی سکون ہے اس لیے جب بھی دعا کیجئے نیک اولاد کی دعا کیجئے رب حولی میں سوالحین اللہ تعالیٰ تمہیں نیک اولادہ فرما اولاد تو دینے والا اللہ رب الرامین ہے نیک اولاد کی دعا کیجئے کتنے اولاد ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ ماں باپ جس اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ماں باپ اسی اولاد کے لیے بد دعا کرنا شروع کر دیتے اس کی نافرمانیوں سے اس کے غلط کاموں سے اور اس کے جو ہے شرارتوں سے اور اس کی نافرمانیوں سے اس طریقے سے کی حالت بڑھ جاتی ہے جس اولاد کے لیے انسان دعا کرتا ہے ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ماں باپ اس کے لیے بد دعا کرنا شروع کر دیتے حالانکہ بد دعا کرنا حرام ہے کبھی نہیں دعا بد دعا کرنی چاہیے اولاد کے لیے ماں باپ کی دعا بد دعا دونوں اللہ قبول فرماتا ہے ایسا نہ ہو کہ ہم بد دعا کر لیں اللہ تعالی ہماری بد دعا ہماری اولاد کے بارے میں قبول فرما لیں اس لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے ان کی صلاح کے لیے کیونکہ ہماری اولاد کی بگاڑ میں ہمارا بھی بہت عمل دخل ہے صرف بچوں کا نہیں ہے کہ بچے ایک خراب ہو گے بگڑ گے. ہمارا بھی بہت زیادہ عمل دخل ہے. ہم خود نماز نہیں پڑھتے ہم خود روزہ نہیں رکھتے ہم خود نیکی کے کام نہیں کرتے اور بچوں کو چاہتے ہیں کہ بچے دین کے پابند بن جائے ایسا کیسے ہوگا اللہ کے حدیث سے بچہ سات سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے مارو کیا ہم بچے کو یہ دس سال کا ہو جائے سات سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم تو دس سال کا ہو گیا نماز نہیں پڑھتا اس کو مارو کون باپ اپنے بچے کو مارتا ہے کون باپ اپنے بچے کو مارتی ہے نبی کی تعلیم مارنے کی ہے لیکن وہی بچہ اگر پیشاب اگر پیشاب کر دے ہمارے کپڑے پر اور اس طریقے سے پانی کا گلاس توڑ دے چائے گرا دے قالین خراب کر دے موبائل آپ کا خراب کر دے اس کو تماشے سے ماریں گے ڈنڈے سے مار دیں گے گالیاں دیں گے اس کو لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا کچھ نہیں کہتے فجر میں ہم بھی سوئے ہوئے ہیں ساری سب لوگ سوئے ہوئے ہیں کسی کوئی فکر،, فکر نہیں ہے بچہ نماز نہیں پڑھتا باپ خود نماز نہیں پڑھتا تو کہاں سے بچے کو مارے گا نماز نہ پا... نماز نہ پڑھنے والا باپ تو میرے بھائی بد دعا کرنا غلط ہے یہ ہماری اولاد اگر راستے سے بھٹک چکی ہے یا ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی یا برا کام کرتی آپ ان کے لئے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعا بدعا دونوں کو بر فرماتا ہے اور یہ سوچی ہے کہ ہماری اولاد کے بگڑنے میں ہمارا بہت زیادہ رول ہے بہت زیادہ ہمارا کردار ہمارے با باپ بچوں کی بگڑنے میں اس لیے میرے بھائیوں ان کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے ان کی صلاح کی کوشش کرنی چاہیے الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو بھی رزق دیا جو بھی دیا ہے وہ سب کے سب مالی رزق ہے اللہ رب ملامین کی طرف سے جس کو جو ملا ہو اس کے مطابق وہ اللہ کے رزق کو خرچ کرے آپ کے پاس مال ہے مال خرچ کیجئے زکوٰۃ دیجیے صدقات و خیرات کیجئے بچوں پر خرچ کیجیے آپ کے جو ورثہ رشتہ دار ہیں ان پر خرچ کیجیے غریبوں اور, اور یتیموں اور مسکینوں کی مدد کیجیے مدارس اور مساجد کی تعمیر کیجیے لوگوں کی مدد کیجیے اللہ نے مال دے رکھا الحمد مال نہیں ہے تو کیا صدقہ ختم ہو گیا نہیں صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں ہے صدقہ کا دروازہ بہت وسیع ہے صدقے کا دروازہ بہت کشادہ ہے آپ کا کسی مسلمان بھائی سے مسکرا کر کے ملنا یہ بھی صدقہ ہے تبسم کافی وجہ کا صدقہ اپنے بھائی سے مسکرا کے ملنا یہ بھی صدقہ ہے بھلائی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے راستہ بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے کوئی انڈا گزر رہا راستہ انگلی پکڑ کر کے راستہ آپ نے گزار دیا یہ بھی صدقہ ہے کسی کو پانی ایک گھونٹ پلا دیا یہ بھی صدقہ ہے جانور کو پلا دیا پانی بھی صدقہ ہے چڑیا اور چرند اور پرند کو پانی اور چارہ دے دیا کھانا دے دیا یہ بھی صدقہ ہے یہی نہیں بلکہ درخت کو پانی دے دیا یہ بھی صدقہ ہے صدقے کا دروازہ بہت وسیع ہے یہ نہ ہم سمجھے کہ ہم غریب ہیں ہمارے پاس مال نہیں ہے ہم صدقہ کیا کریں نہیں اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا وہ سب کیجئے صدقہ یہ مدد کیجئے اپنی طاقت سے اپنی زبان سے اللہ نے علم دیا ہے علم کو پھیلائیے لوگوں کے اندر قرآن کی تلاوت آپ کو آتی ہے حافظ قرآن ہیں آپ لوگوں کو قرآن کی تلاوت سکھائیے تجوید کے ساتھ ان کو قرآن پڑھنا سکھائیے آپ کو بھی آتی ہے عربی سکھائی لوگوں کو تاکہ وہ قرآن پڑھ سکے یہ بھی صدقہ ہے صدقہ سری مال خرچ کرنے کا نام نہیں ہے اللہ کے سر کے پاس جوکرا اور جو مسکین صاحب کرام رام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ تو بہت آگے نکل گئے ان کو کے پاس مال ہے وہ صدقہ تو خیرات کرتے ہمارے پاس مال نہیں ہم کیا کریں ہم غریب ہیں ہمارے بھی نے کہا دعا سکھائی کہ دعا کرو یہ بھی صدقہ ہے تم کے مرتبے کو پا جاؤ گے نمازوں کے بعد تصویر کہو سبحان اللہ الحمد اللہ اکبر یہ ساری نیکیاں کرو تم ان کے درواز درواز درواز در... ان کے... ان کے مقام کو پہنچ جاؤ گے تمہیں بھی اللہ عمین العالمین و ثواب دے گا دینے والا اللہ حرب العالمین چھوٹی نیکی پر بہت زیادہ ثواب دے دے کون اللہ کو روک سکتا ہے کوئی روکنے والا اللہ رب العالمین کو نہیں ہے اس لیے میرے بھائیو جو بھی ہمارے پاس ہے اگر وہ رزق ہے اور جو بھی اللہ کی ہم کریں گے وہ سب کا صدقہ کھیلاتا ہے لہذا اللہ نے ہمیں جو بھی رزق دیا ہے اس کو ہمیں خرچ کرنا چاہیے اس کو ہمیں لوگوں کے درمیان تقسیم کرنا چاہیے مال ہے مال علم ہے علم آپ کے پاس منصب ہے آپ آپ اپنے علاقے کے بڑے آدمی ہیں آپ کسی غریب کے لیے سفارش کر دیجئے آپ کے پاس مال نہیں ہے آپ کی بات لوگ سنتے ہیں بھئی فلاں آدمی ہے مستحق ہے غریب ہے مسکین ہے محتاج ہے اس کو پیسے کی ضرورت ہے آپ اس کی مدد کر دیجئے یہ بھی صدقہ ہے اور یہ اچھی سفارش ہے اسے اللہ ابراہین کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ادر اور سواب سے بازتا ہے وہ بھی مار زک نام ہم نے ان کو جو بھی دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں وہ بما ابنون دینک اللہ کیا فرماتا ہے کہ ہم نے جو اتارا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں ہم نے جو ان کی طرف اتارا ہے اس پر ان کا ایمان کیا اللہ نے اتارا ہے قرآن لان اتارا ہے اللہ نے کیا اتارا حدیث اتاری ہے اللہ نے دین اتارا اسلام اتارا ہے. اللہ نے احکام اتارے ہیں کیسے دین پر عمل کرنا ہے جو کچھ اللہ نے اوپر سے نازل کیا ہے اس پر ان سب کا ایمان ہوتا ہے کس بات پر ایمان یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ سب سچ ہے اس کے اندر کوئی مشقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حکام میں اس کے اوپر عمل کرنے ہی میں ہمارے لیے دنیا کے اندر کامیابی اور بھلائی ہے ان تمام چیزوں پر ان کا ایمان ہوتا ہے وہ اللہ ضلع علیہ جو ہماری طرف نازل کیا گیا جو اللہ نے نازل کیا پہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیزیں اتاری ہیں دین کی شکل میں جو کچھ دیا ہے وہی کتاب و سنت رسول کی شکل میں ان تمام چیزوں پر ان کا ایمان ہوتا ہے کہ سب اللہ ہر کی طرف سے ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے وہ الزین ضلع عما ان ضلع قبلک اور جو ان سے پہلے اللہ جو نازل کیا گیا اس سے پہلے جو نازل کیا گیا اس پر بھی ان کا ایمان ہوتا ہے ہم سے پہلے جو نبی آئے ان نبیوں پر ہمارا ایمان ہم سے پہلے جو کتابیں اللہ نے اتاری ان کتابوں پر ہمارا ایمان ایمان کے ارکان چھے ہیں انہیں میں سے نبیوں پر ایمان لانا کتابوں پر ایمان لانا کہ اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں اتاری ہیں تو زبور انجیل بھیجی موسا علیہ السلام کو صحیفے دیے تختیاں دی ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے اور اپنے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کری متعرمایا ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے سابقہ کتابوں پر ہمارا ایمان یہ کہ اللہ کی کتابیں تھیں لوگوں نے اسے تحریف کر دیا لوگوں نے اس کو بدل دیا ہے لوگوں نے کمی بیشی کر دی ان کتابوں کے اندر قرآن ہی واحد کتاب ہے جو آسمان سے اللہ نے نازل کی ہے جو اپنی شکل کے اندر محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی اس کا ایک حرب نہ بدلا ہے اور نہ قیامت تک بدلے گا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے قرآن کے اندر تبدیلی ہو گئی قرآن کی آیتیں بدل دی گئی اور صورتیں بدل دی گئیں وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ایک ہرب پر بھی اگر کسی کا شک ہے ایک آیت پر بھی اگر کسی کا شک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان سے وہ خالی ہے اور اس کے ایمان کے اندر کمی اور نقص ہے قرآن جیسے اللہ نازل کیا تھا وہ اسی محفوظ ہو کیا تک اسی شکل کے اندر محفوظ رہے گا اللہ اس کے حفاظت کرنے والا اور جس کے اللہ حفاظ کرے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی اللہ قرآن کی دین کے حفاظت کرنے والا لہٰذا میرے بھائی یہ بھی ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے اور آخری دنوں میں قیامت سے پہلے قرآن کے سارے حروف اللہ کی طرف رکھ کر کے چلے جائیں گے اللہ کی طرف رکھ کر کے چلے جائیں گے جب قرآن چلا جائے گا دنیا کے اندر کوئی مسلمان اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا قیامت قائم ہو جائے گی لہذا اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے جو آسمانی سابقہ کتابیں ہیں ان پر ہمارا ایمان صرف اتنا ہے کہ وہ کتابیں اللہ کی تھیں اللہ نے بھیجی تھیں اس زمانے کے لحاظ سے تھیں ہدایت کے لیے بھیجی تھی تو کو اللہ نے موسل اسلام کو دیا زبور کو اللہ نے علیہ السلام کو دیا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صحیفے دیے اور دا دا انجیل اللہ رب اللہ علیہ علیہ السلام کو طا فرمایا داود علیہ السلام کو اللہ نے زبور دیا یہ سب کتابیں تھیں اپنے وقت کے لیے تھی کتابیں ختم ہو گئیں ان پر عمل کرنا اب جائز نہیں ہمارے لیے یہ قرآن نے سب کو ختم کر دیا قرآن نے سب کے حکم کو منسوخ کر دیا لہذا ان کتابوں پر عمل کرنا ہمارے لیے جائز نہیں اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ ساری کتابیں اصلی شکل میں محفوظ نہیں رہ گئی اس کے ماننے والوں نے قرآن کتابوں کے اندر اضافہ کر دیا کمی کر دیا اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں بڑھا دی لہذا وہ چیزیں اب قابل عمل نہیں رہ گئی قرآن اللہ کی آخری کتاب جس نے سابقہ کتابوں کو منسوخ کر دیا ختم کر دیا اگرچہ وہ کتابیں اللہ کی تھیں لیکن وہ کتابوں کے اندر لوگوں نے تبدیلیاں کر دی تو جو ہم سے پہلے نازر ہوا اس پر بھی ہمارا اعلان ایک نقطہ بتاؤں وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے نہیں فرمایا اب جو اللہ نادر کرے گا اس پر بھی مان لانا کیوں اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا اب کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا اللہ نے ہمارے نبی کے آنے سے پہلے جتنی بھی قومیں آئیں جتنی بھی کتابیں تو اتاری تمام کتابوں میں بعد میں آنے والے نبیوں کا تذکرہ ہوتا تھا ان کی پیشین گوئیاں بیان کی جاتی تھی میں ہمارے بھی کی پیشین گوئیاں ہیں صفات اور خوبیاں بیان کی گئی حتیٰ کہ آپ کے صحابہ کی صفات بیان کی گئی انجیل بیان کی گئی بیان کی گئی کہ ایک نبی آئے گا اس نبی کا اوپر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہوگا اللہ نے بیان کیا لیکن اللہ نے قرآن کے اندر نہیں بیان کیا کہ اس کے بعد جو نبی آئے گا اس کے بعد جو اللہ کچھ اتارے گا اس پر ایمان لانا کیوں کہ اللہ حرب اللہ کچھ نہیں اتارے گا اللہ نے جو اتارنا تھا اتار دیا قرآن کو دین کو اب اس کے بعد کچھ نہیں اترے گا نبوت کا دروازہ بند وہی کا سلسلہ بند سارے نبی ختم ہو دنیا سے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اللہ نے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا باپ کے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا آسمان سے جمیل امین کا حضول نہیں ہوگا فرشتے وہی لے کر کے نہیں آئیں گے کیونکہ دین کو اللہ نے مکمل کر دیا ہے دروازہ بند کر دیا نبوت کا اس لیے کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا آپ کے حدیث میں آخری نبی ہوں میرے بات کوئی نبی نہیں آئے گا قرآن میں اللہ نے فرما خاتم النبی آپ آخری نبی ہیں اب آپ کے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا اس لیے اللہ نے نہیں کہا کہ اب اس کے بعد جو آئے گا اس پر بھی مان لانا کیوں اس لیے کہ اب, آب،, اب کچھ نہیں آئے گا جو کچھ اتارنا تھا اللہ نے آسمان سے اتار دیا اب کوئی نئی چیز کوئی نیا دین دنیا کے اندر کوئی نیا نبی نہیں آئے گا کے کرسول کو نبی مانتا ہے لیکن آپ کو نبی آخری نبی, نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے اللہ کے نبی کو نبی مانتا کہ آپ نبی ہیں لیکن آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے جنہوں نے بوتھ کے دعویٰ کیا ہمارے نبی کو نبی مانتے ہیں یہ جو قادیانی ہے یہ سب ہمارے نبی کو نبی مانتے کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک نبی ہیں جیسے السلام ایک نبی علیہ السلام ایک نبی لیکن آخری نبی نہیں مانتے اس لیے وہ مسلمان نہیں ہیں اسلام سے خارج ہیں وہ کافر ہیں وہ مسلمان نہیں ملعون جہنمی ہیں اگر اسی پر رہے گے اور اس کو نہیں چھوڑا اور دین اسلام کو قبول نہیں کیا وہ سب کیسے ملون اور جہنمی تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اب اس کے بعد جو آئے گا اس پر بھی ایمان لانا کیوں کیونکہ اللہ کو جو ناظر کرنا تھا ناظر کر دیا اللہ نے دین مکمل کر دیا جب مکمل ہو گیا تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے پھر اللہ فرماتا آخری خوبی اس ان آیتوں کے حوالے سے ورنہ ان کی اور خوب صفات ہیں اہل تقوی کی وہ بالآآخرت خرون ان کا آخرت پر یقین ہے آخر پر یقین ہے ہم سب کا کہ ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی قیامت قائم ہوگی سب کو حساب و کتاب دینا ہوگا سب اللہ کے سامنے زندہ کھڑے ہوں گے سور پھوکا جائے گا ایک بار سارے لوگ مر جائیں گے زندہ ہوں گے دوبارہ سور پھونکا جائے گا سارے اٹھ کھڑے ہوں گے سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے سب کو حساب و کتاب دینا ہے نیک لوگوں کو جنت ملے گی جو فاسق و فاجر ہیں یا اس طریقے سے جو کفار و مشرقین منافقین ہیں وہ جہنم کے اندر جائیں گے شرک کرنے والے جہنم کے اندر جائیں گے اور جو معاہدین ہیں وہ جنت کے اندر جائیں گے یہ آخرت سے متعلق ساری باتیں ہیں پرسرات ہے آپ کے لیے حوض ہے حساب و کتاب ہے نام اعمال پیش کیے جائیں گے سب کچھ ہوگا سب ساری چیزیں آخرت کے اندر آتی ان پر ہمارا آپ کا سب کا ایمان اگر ایمان نہیں ہے تو ہم مومن نہیں ہیں سے متعلق ہے اور سب سے پہلی خوبی اللہ نے اقوا کی کیا بیان فرمائی تھی جو غیب پر ایمان رکھتے انسان کی آ گئی موت کے بعد سے لے کر کے جنت اور جہنم تک جانے تک جتنے بھی مراحل ہیں وہ سب کے سب آخرت کے اندر آتے ہیں لہذا ان پر ہمارا ایمان ہے مننے کے بعد قبر میں جو فاسق و فاضی ان کو عذاب ہوتا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے اہل ایمان کو نیک لوگوں کو اللہ کی طرف سے نعمت جنت کے اندر ملنا شروع ہو جاتی ہیں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے ہمارا اور آپ سب کا ایمان ہے اگر کوئی ایمان نہیں رکھتا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا وہ مومن نہیں ہو سکتا مومن نہیں ہو سکتا کیوں یہ ساری چیزیں آخرت سے متعلق تو یہ تمام چیزیں چیزوں پر ایک اہل ایمان کا متقیق کا ایمان ہوتا ہے وہ بلا آخرت ہوں آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں ذرا برابر شک نہیں کرتے کہ پتہ نہیں قیامت قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی آخرت ہوگی کہ نہیں ہوگی نہیں اللہ رب بلام نے ایک دن بنایا ہے دنیا کے اندر میرے بھائی جو اہل ایمان ہیں نیک لوگ ہیں دنیا کے اندر ان کو وہ پورا بدلہ نہیں مل سکتا پورا بدلہ ان کی نیکی اور عبادت کا آخرت اللہ تعالیٰ دے گا اور جو ظالم ہیں دنیا میں ان کو سزائیں نہیں ملتی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رکھا ہے ایک دن ایسا ظالموں کو سزا دی جائے گی جو مزلوم جو ظلم کرتے ہیں اور جو لوگوں کو سدائیں دیتے ہیں اور اس طریقے سے جو لوگوں کا حق کھاتے ہیں قیامت مت کی دن اللہ تعالیٰ ان سے بدلا لے گا تو ایک دن اللہ رب میں رکھا وہ آخرت کا دن ہے اس پر ہمارا اور آپ کا ایمان اور یقین ہے اگر دنیا میں ہمیں نہیں ملا بدلا اللہ تعالی آخرت کے اندر دے گا اور اہل ایمان کا پورا بدلہ آخرت کے اندر ہی مل سکتا ہے دنیا کے اندر آپ کی نیکیوں کا آپ کی نماز اور تقاط اور صدقات اور خیرات کا اللہ کے راستے میں دی ہوئی تمام قربانیوں کا پورا بدلہ دنیا نہیں دے سکتی اس کا پورا بدلہ دینے والا وہی دے سکتا ہے جس کا دین ہے جو دنیا کا رب ہے جو سب کا خالق مالک ہے اللہ رب العارمین ہے وہی قیامت کے دن ہمارا پورا بدلہ دے گا اہل ایمان کا دنیا والے بدلا نہیں دے سکتے اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہے اگر شک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے ایمان نہیں اللہ کیا فرمایا اس کے بات میں الا اکلا ہدم ربہین یہی اپنے رب کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت پر ہے یہی ہدایت پر ہے صحیح راستے پر ہیں وہ قبل مفلحون اور یہی کامیاب لوگ ہیں کامیابی ایسے ہی لوگوں کو ملے گی جو ایمان کی دولت سے متصف ہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ایمان کی دولتوں سے مالا مال ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ غلامی نے کامیابی کا وعدہ کیا اگرچہ دنیا کے اندر ہو سکتا ہے کامیابی نہ ملے پریشانی میں زندگی گزرے لیکن آخرت کی کامیابی یہی سب سے بڑی کامیابی بھی میرے بھائیوں کیونکہ کامیابی ہمیشہ کی والی کامیابی ہے ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے دنیا کی کامیابی وقتی ہے چند سالوں کے لیے ہے ختم ہو جائے گی لیکن آخرت کی کامیابی ہمیشہ کے لیے ہے لہذا اصل کامیابی وہی ہے وہی اصل کامیاب لوگ ہیں میرے بھائیوں اس لیے آخرت کی فکر کریں ہم آخرت کی کامیابی کی فکر کریں اگر دنیا ملے نہ ملے ہم آخرت کی فکر کریں اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرائے اللہ البرامین ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق دے اللہ نے کام کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہر شر اور ہر فطرے اور ابرائی سے اللہ صاحب ہم سب کو محفوظ رکھے اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے توحید پر قائم رکھے شرک بدات اور خرافات اور رسم و رواج سے تمام غلط چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے امین بارک اللہ علیہ فرق منافع بالآت و ذکر حکیم انعاد الکریم الحمد لله رب العالمين ورحمان الرحيم وعلك الدين وأشهده الله إلہ لالا وحده لا شريك له وأشهده أن محمد عبده رسوله الله معصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهیم وعلى آل إبراهيم انك حمد مجید وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهیم وعلى آل إبراهيم انك حمد مجید عباد الله رحمت الله إدنا الله يأمر بلا حضر والإحسان ويتعيذ القربأ وينهى عن الفاشاء والمنكر والبغ أزكم لاعلكم تذكرون وذكمله يذكررك وت يسييد لكم رذ اللهكم الله ييع المصناهم.